آب کا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کفرت درود پڑھے ہوں گے پلو ان الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ماہِ رمضان المبارک کی آج چودویں شب ہے اور یوں تیرہ روزے ہم سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کی اب تک کی کی گئی نیکیاں جو جو اس کی توفیق سے اچھے اعمال ہوئے اسے قبول فرمائے اور جو گنا اور کوتاحیاں ہوئی ہیں انہیں مار فرمائے درگزر فرمائے حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے وہ بیان کرتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی ترین رعف رسیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحب زادی یعنی شہزادی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بچہ فوت ہو رہا ہے آپ تشریف لیں میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے جواب میں سلام کے ساتھ کہلا بھیجا کہ جو چیز خدا تعالی کی تھی وہ اس نے لے لی اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور سب کے لیے ایک میعاد مقرر ہے بس چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اسے ثواب سمجھے پھر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبزادی یعنی شہزادی نے آپ کو قسم دے کر بیگام بھیجا ہے کہ آپ تشریف لائیے چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم ہرے ہوئے سعید بن عبادہ معاذ بن جبل ابئی بن قاب بن ثابت پلے مردوان اور کچھ دوسرے لوگوں کو دوسرے لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے <سلام> وہ بچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم کے پاس لایا گیا وہ دم توڑ رہا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کے چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا عشا فرمایا یہ جی جذبہ تراہم یعنی رحم دلی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہا ڈال دیا اور اللہ عزب و رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے بچے پیارے اسلامی بھائیوں بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اور حضرت علامہ حجر اسقلانی قدسہ, قدسہ سیر نورانی یہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو یہ جو تھے کہ جس چیز کو اللہ کی چیز تھی اللہ تعالی نے لے لی, لی تو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو لینے کا ارادہ فرماتا ہے وہی چیز ہے تو وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی نے بندے کو عطا فرمائی تھی اگر وہ بندے سے لے لے تو اللہ تعالیٰ نے وہی لیا جو اس کا تھا لہذا اس وقت بے صبری جزا و فضا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی اگر کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے پھر اس سے واپس طلب کی جائے تو اسے اس جزا فضا نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر اس بات کو میں ایک روایت سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں چنانچہ سیرات الجنان تفصیر قرآن کنز المان میں کہ صف نمبر دو سو چون ٹو ففٹی فور پر اس روایت کو مسلم شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ بات یہ لکھی گئی ہے کہ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو اب حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت امر سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا حضرت امت سنم رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ میں خود انہیں نہ بتا دوں جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو عزرت امر سلیم ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا کھانا وغیرہ کھایا پیا اور پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کی نسبت زیادہ اچھا بنا اور سنگار کیا اور اس کے بعد ازدواجی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوئے جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے دیکھ کہ اطمینان ہو جاتا ہے آدمی کو گھر کے اندر اور سات جیسے کہ فتری خواہشات وغیرہ ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ یہ بری غور سے سننے والی بات ہے اے ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو آریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں حضرت امر سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا تو اس نے واپس لے لینے یعنی کو یہ روایت تو میں بیان کر گیا ہوں لیکن تھوڑا سا غور کیجیے یہ روایت کیا تھی یعنی بیٹے کا انتقال ہونے پر اپنے بچوں کے ابو کو اطلاع دینے کا جو ایک انداز ایک طریقہ کار کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہوگی یہ کیسے کیا ہوگا سوچنے کی بات ہے واقعی یہ صبر ہند انہوں نے صبر کے پہلو کو سمجھا اور جب بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال پر کیا, کیا, کیا انداز ہونا چاہیے یہ سب ہمیں ان روایتوں سے اور یہ ابھی تک جو میں مدنی پھول بیان کیے یہ سب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ہمارے ہاں جو انداز ہے اس میں اور اس میں تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے کیا بیان کروں اس میں عظیم از از سوچے ہوا کرتی تھی ایسی از عظیم مدنی سوچ ہوا کرتی تھی اور یہاں مطلب کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ رب تعالی عنا کا ذہن بنا رہی ہیں تصور کیجئے اللہ تعالی کی طرف سے ایک امانت تھی اللہ تعالی نے واپس لے لی لیجھتے ہم ہی ہیں معنی کب سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں پر اصل صبر کیسے کر رہا ہے اس کی توفیق عطا فرمائے اس کی سمجھ عطا فرمائے اس کا فہم عطا فرمائے اور اسلام کا یہاں اسلام اس جگہ پر کیا درس دیتا ہے یہ سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے الغرض بچے کے انتقال کے حوالے سے ابھی ایک روایت آپ نے پہلے سنی ایک روایت آپ نے اب سنی تو جو پہلے جو میں نے روایت بیان کی جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے لخت جگر کے انتقال کا کے احوال بیان ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وہاں اشک بہانا بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادی کا نام عزرت سعدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنا تھا اور ان کے فوت ہونے والے بچے کا نام علی بن ابولاس رضی اللہ تعالیٰ علامہ الدین عینی عل اللہ الغنی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی شہزادی کا پیغام ملا تو آپ نے فرمایا فل یعنی انہیں چاہیے کہ صبر کریں فل تصبیر, فل تصبیر انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اس پر اس صبر پر اللہ تعالی سے ثواب کی نیت کریں تاکہ ان کا یہ عمل ان کے نیک امل میں شمار کیا جائے کتنی خوبصورت اور پیارا مدنی پھول ہے یہ بھی عزرت عزرت سید سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے کا حال دیکھ کر جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو اضرائے شفقت نہ رہا اور جو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اس کی مزہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ حضرت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا اس لیے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صبر و ضبط کو ملاحظہ کیے ہوئے تھے کے مقام میں اور خد پر جو کچھ ہوا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ضبط تھا اور جو کیفیت تھی زبان سے افت تک نہ کہا غزوہ خدا کے اس کی شدت جسے قرآن مجید نے ان الفاظ بیان فرمائی کے دل حلقوں تک آگئے تھے پہاڑ سے بھی زیادہ استقامت تھی آش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اس وقت دیکھا گیا اور آج بچے کا یہ حال ملاحظہ فرما کر میرے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں تعجب اس پر ہوا تھا کہ میت تو رونے سے تو منع ہے پھر آنسو کیوں بہ رہے ہیں اب وہ کیا رونا تھا اور یہ کیا رونا ہے یہ دیکھیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شف کا تقاضا ہے جو اختیاری نہیں فطری ہے اور یہ منع نہیں ہے بلکہ یہ پسندیدہ ہے یہ نوحا وغیرہ کرتے ہیں بال نوشتے ہیں سینے نوشتے ہیں ان کو ان کے لیے تو زبردست ویدات ہیں یہ تو شفقت کا رونا تھا اللہ تعالیٰ اپنے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر مہربانی فرماتا ہے جو دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں یہ نظرت القاری کی عبارتیں تھیں ہمارے یہاں کا صلی اللہ تعالی وسلم بہت نرم دل اور رحیم تھے رحم کرنا ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے انسان تو انسان بسا اوقات بے زبان جانوروں پر رحم کرنے والوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جی ہاں رحم ایسی شی ہے کہ بخاری شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک فاحشہ عورت یعنی بری عورت ہوتی ہے نا وہ صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے کنویں کے منڈیر پر پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تھا آپ سوچیے کہ کنویں کے منڈیر پر پیاس سے کڑپتے وہ کتے کو پانی پلانے کے سبب سے ایک فحشہ عورت کی مغفرت ہو گئی یہ ہے رحم کتے پر رحم کیا کہ وہ پیاس سے بلک رہا تھا اس طرح ایک روایت میں ملی پر رحم کرنے والے کی مغفرت ہو گئی تھی ہر تر جگر میں اجر ہے اور یہ تو بخشش و مغفرت کی باتیں ہو رہی ہیں جو جانوروں پر رحم کر رہے ہیں ان پر یہ عالم ہے تو جو انسانوں پر رحم کرے اپنے آل اولاد رشتے داروں کے ساتھ جو رحم کا سلوک کرے اس کا کیا عالم ہوگا پھر اس پر اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو رحم نہیں کرتا اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا یعنی جو لوگ لوٹ مار مچاتے ہیں اور مار دیتے ہیں نا مار دیتے ہیں لوگ بالکل مار دیتے ہیں آدمی کو جان سے مار دیتے ہیں جان لے لیتے ہیں آزا انسانی بدن کے آزار کاٹتے ہیں ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں مارتے ہیں ایک دوسرے کو منہ پہاڑ دیتے ہیں اف سوچیے بندہ یار ظلم کرتے ہیں یار ہیں ان کی اولادیں روتی ہیں ان کے ماں روتے ہیں کیونکہ بھائی بہن روتے ہیں عزیز رشتے دار رو رہے ہوتے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک پرچی جاتی ہے پھر دوسری پرچی جاتی ہے پھر فائرنگیں کی جاتی ہے ڈہرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے دبایا جاتا ہے ظلم و ستم کیا جاتا ہے وہ اور کریں گے اس کا بنے گا کیا جو اتنا ستاتا ہو اللہ کے بندوں کو ظلم و ستم کرتا ہو خدا سے اس کو ڈرنا چاہیے جس کے لاٹھی بے آواز ہے اس کی غذب سے ڈرنا چاہیے رحم کریں, رحم کریں رحم کریں رحم کریں اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو ستانا لوگوں کو دبانا لوگوں کو رلانا رست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور ہمیں رحم رحم اور رحم کا جذبہ عطا فرمائیں ایک کاش اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کی جو تعداد وہ چھے تھی وہ چھ تھی یہ آپ کی نالج کے لیے ایک بات کرو دو شہزادے تھے اور چار شہزادیاں یہ مطلب یہ اتفاقی رائے ہے البتہ بچوں کے انتقال کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کا جب انتقال گھر میں ہو جاتا ہے تو ان کے متعلق کیا ہماری سوچ کیا ہمارے جذبات کیا ہمارے احساسات ہونے چاہیے اور کس طرح ہمیں مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اللہ تعالیٰ کے کرم پر اور ثواب پر نظر رکھنی چاہیے جی ہاں ثواب پر نظر رکھنے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت اللہ احیع الوم میں فرماتے حضرت فتح مسلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجا پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا اس پر وہ ہنس پڑے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا نے فرمایا اس کے سواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے حضرت مترف رشمت کا بیٹا فوت ہو گیا لوگوں نے بڑا خوش خورم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے آپ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں اور جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین مینٹلٹی ہے سافٹ پوزیٹو مینٹلٹی دین شریعت قرآن حدیث حکامات ان سب کو بہترین جاننے والے لوگ تھے سوچتی تو ہمیں بھی عجیب و غریب جیسے جھٹکا تھا لگتا ہے کہ یہ کھانسی سوچے بھائی فورن سواب پر ان کی توجہ چلی جاتی تھی سوال کی بات ہے یار ثواب پر کیسی توجہ چلی جاتی تھی سوال مل رہا ہے یا تو ثواب ملتا ہے بندہ ثواب چھوڑ دیتا ہے یہ تو ان مصیبتوں پر وابلہ کرنے کے بجائے اس پر ملنے والے ثواب پر خوش ہو جاتے تھے آر کی بات ہے آپ کو بھی ہیرت ہو رہی ہوگی ثواب ہے نا دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی والی وسلم نے شاہ فرمایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے تین بچے مر جائے. مر جائیں اس سے جہنم کی آگنا چھوئے گی مگر صرف اتنی دیر کے اللہ کی قسم پوری ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ام ام کم اللہ واری دہا ترجمہ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ ظف پر نہ ہو لہذا حدیث مبارک کا معنی یہ ہوا کہ آگ اسے بالکل معمولی چھوئے گی تاکہ اللہ تعالی کی قسم پوری ہو جائے لیکن اس سے انسان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی پل پل سیدھا تو جہنم کی آنکھ پر بنا ہوا ہے نا جہنم پر بنا ہوا ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تو اور مال سے زیادہ باریک کہتے ہیں اندھیرے میں ڈوبا ہوا یہ بتایا جاتا ہے اور اس سے مجرم کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے ہر شخص اس کے اوپر سے گزرنا ہے سواب پر نظر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بار گئے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حس گزار ہوئی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ میرے لیے دعا کیجیے کیونکہ میں اپنے تین بچوں کو دفنا چکی ہوں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو تین بچوں کو دفنا چکی ہے عرض کی جی ہاں فرمایا بے شک تو نے سے حفاظت کے لیے ایک مضبوط دیوار تیار کر لی ہے چند دنوں پہلے بھی مالک دینار لیے رحمت اللہ الغفر کا واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کی دو سال کی بچی فوت ہو گئی انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ شرابی تھے اور مطلب برائی کے راستے پر تھے اور وہ خواب دیکھا کہ وہ خوفناک سام جو امال تھے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ کمزور سا ایک بزرگ شخص نظر آیا جو ایک ان کی نیکیاں تھیں جو کمزور ترین تھیں اور وہ پہاڑ پر چڑھے تو پیچھے آگ تھی تو کہا کہ وہ گول پار پر جاؤ تو وہاں گئے تو وہاں پتا چلا کہ ایک دریچے بنے ہوئے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پردے ہٹے تو وہ بچے جھانکنے لگے تو ان میں ان کی دو سال کی بچی بھی سامنے سے نظر آئی اور کہا یہ تو میرے ابا ہیں اور وہ دو سال کی بچی آئی اور جب ہاتھ پکڑا اپنے باپ کا تو وہ سام جو تھا جو اصل میں برے اعمال تھے جو نقصان پہنچا رہے تھے تو وہ سامپ بھاگ گیا پھر وہ بچی نے داڑھی پکڑا داڑھی پکڑ داڑی سہلاتے سہلاتے والد صاحب کہا کیا کہ وہ ایمان والوں وقت نہیں آئے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں وغیرہ جو مضامین قرآن پاک کے ہیں وہ بیان کیے اور وہ ان کی توبہ کا سبب بنا اور وہ زبردست اور بہت بڑے ولی بن گئے عموماً انتقال پر دیکھا جاتا ہے انسان صدمہ لیتا ہے صدمہ ہونا اور یوں ایک صدمے کی کیفیت پہ آ جانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ دیکھیے کہ شفقت اور رحمت کے سبب سے آنکھوں سے آنسو کا بھی جانا مطلب اولاد کا انتقال واقعی نرم کر دیتا ہے یہ وقت ہے تبدیلی کا بھی یعنی ہم بوڑھے بوڑھے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہتے ہیں اور ان کے سامنے ان کا ننا مناسب ڈیڑھ دو تین چار پانچ سال کا بچہ چلا جاتا ہے اسے یہ بھی دیکھیں نا کہ موت یہ عمر کے مطابق نہیں آتی موت تو وقت دیکھ کر آتی ہے جب بھی وقت ہوگا موت آئے گی یہ جتنی بھی آپ اور میں بیٹھے ہوئے نا جتنی بھی آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہمارے بڑھنے کا ٹائم کون سا ہے وقت مریں گے ہم ہنڈریڈ پرسینٹ کا جواب ہوگا ہم نہیں جانتے آئی ڈونٹ نو وی ڈونٹ نو یہ جانتے مریں گے آپ کہیں گے ہاں کب مریں گے آپ کہتے معلوم نہیں ابھی مر سکتے ہیں آپ کہیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی ابھی بھی مر سکتے ہیں بالکل بیٹھے بیٹھے مر سکتے ہیں کام کرتے کرتے مر سکتے ہیں سنتے سنتے بھی مر سکتے ہیں مر سکتے ہیں. پتا نہیں چلے استفے دل میں درد شروع ہو جائے گا گھر والے گھبرائیں گے آگے آئیں گے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا پانی لاؤ پانی لاؤ کپڑا ڈھوریئے کپڑا ڈھوڑیے پانی لے کر آئے کیا پتا دم توڑ کیا ہو ٹھنڈے ہو گئے ہوں. ہسپتال لے کر گئے کیا پتا راستے میں دم توڑ جائے دیکھتے دیکھتے آنکھیں یوں ہی مطلب لٹی ہوئی ہیں اور روح نکل گئی ہو کچھ نہیں جانتے ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ہی رہ جائے گا مال دولت رشتے دار یہ گھر آدیشان جو آپ نے بنایا ہوا ہے ٹوٹا پھٹا سا بھی گھر ہے یا بڑا سا گھر ہے یہ جو کچھ گھر میں سب ختم تو نکل گئی فنش سب فنش کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سب ختم ہو جائے گا ہم چلے جائیں گے ہمارا ساتھ کچھ بھی نہیں آئے گا دفنا پہ لوگ واپس آ جائیں گے اس مرنے کی کیا تیاری ہے ہم کب تک سوچتے رہیں گے کبھی جینا باقی ہے کہاں جینا باقی آپ نہیں جانتے نا بھائی میں پوچھ تو رہا ہوں آپ سے بتائیں نا کب تک جیئیں گے آپ کہہ رہے ہیں نہیں پتا میں پوچھ رہا ہوں ابھی مر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے اب بھی مر سکتے ہیں تو کیا ہے ہمارے پاس مرنے کی تیاری کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں گناؤ کمبار بد نگاہیوں بہت کچھ گنا پال के بیٹھے ہیں توبہ کرنی چاہیے توبہ کر لیتے اسپخت فروخت سچی توبہ یہ ہے کہ گنا نہ کرنے کا پکا ہے رو کیا پتا کس وقت موت آ زائے قسمت تو بابا مرے کلیما پڑھتے پڑھتے مرے تو بچہ پیدا ہوتے ہی مر سکتا ہے تو ہم ابھی کیوں نہیں مر سکتے مر سکتے ڈیفینے مر سکتا تو ماری ہماری ہے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروخ اتاری رحمت اللہ تعالی جمعہ کا دن تھا جمعہ کو کھانا وغیرہ کھا کر والدہ وغیرہ کے نیچے گئے کمرے میں اپنے سوئے تھے آرام کرے تھے جا کر دیکھا گیا تو انتقال ہو چکا تھا تینتیس چونتیس سال کی عمر تھی ان کی اسی عمر میں جی محمد مشتاقت تاری رحمت اللہ تعالیٰ چلے گئے جوانی میں بھی جاتے ہیں بڑھاپے میں بھی جاتے ہیں بچپن میں بھی جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سوئیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے اللہ ہم سب کو کی توفیق عطا فرمائے اللہ توفکیب اس سے پہلے مزید آزاد کرو آئیے کچھ جھلک آپ کو امیر اللہ سنت کی دکھا دیتے ہیں کال سنائیے میل سنت کی زیارت بھی کروائیے ہم کال کے دریاں میل سنت کی زیارت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدرفیق کر رہا ہوں سردار آباد دار السلام سے چینل کے پانچ سال پورو پورے ہونے پر لینا مدینہ اور مدنی چینل کے دوارے عملے کو مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں تقریباً ساڑھے چار سال کے مسلسل میں بھی گھر میں مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب حصہ کر رہا ہوں ٹویٹر کے ذریعے پورا گاؤں بھی دیکھ رہا ہے اور مشید ہو رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقہ میں عموماً روزہ ختم روزے کا ٹائم ختم ہونے پر اعلان کر کے فوراً اذان دے دی جاتی ہے اگر کوئی رات کو روزے کی نیت سے روزہ رکھنے کی نیت سے سویا ہو کھانا بھی اس کو تیار ہو اور اذان سننے تک اس کی آنکھ کھلے اور وہ روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے ایسی جی صورت میں کیا وہ کھانا کھا لے دو چار منٹ کی ترکیب اس سے ہو سکے کھا لیا جائے یا روزہ رکھا جائے یا روزہ رکھا جائے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر اذان وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے تو تو اذان درست ہے کہ سوزے کا جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کے وقت پر سہری کا وقت کا ختم ہو جاتا ہے اور اگر ازان وقت پر دی گئی تو ازان تو درست ہے اب اگر کوئی شخص سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا تو دیکھئے سحری یہ روزے ایسا نہیں کہ شہری کریں گے تبھی روزہ ہوگا آپ بغیر سحری کے بھی روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں اور اسی وقت آپ کو روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا اگر سحری نہیں ہو سکی تو نہیں ہوئی یقیناً سہری میں ایک برکت ہے سہری کرنا ایک بڑی سادت ہے تو وہ چھوٹ گئی مگر اس کے لیے روزہ نہیں چھوڑیں گے روزہ تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اگرچہ آپ کی آنکھ آزان ب کھلی ہو روزہ آپ کو فرض روزہ ہے وہ رکھنا پڑے گا و اللہ تعالیٰ عالم و رسول واللم صلی اللہ تعالیٰ وسلم صلی حبیب صلی اللہ تعالی علم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جون سینا تو بڑا دن کا رہا تھا بات کرنے کا تو میں نے آج کال مل گئی ہے جون سینا ماشاء اللہ جی ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے جون سینا الحمد بڑی برکتے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہیں ہمارے گھر والے سارے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید مدنی چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اسلام بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اس مدنی چینل کی دعوت کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈھیر و ڈھیر اسلامی بھائی الحمدللہ للہ از وجل عالمی مدنی مرکز فیطان مدینہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ مغرب کے بعد کھانا کھانے کی سادت حاصل کر رہے ہیں ابھی ایک اسلام بھائی کا جیسے میں تھال دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہے ہو کہ تھال جیسے چمک سے رہے نا وہاں اگر اسلام بھائی دکھا دیں تھال ماشاءاللہ اللہ اسلام بھائی نے صاف کیے اور چمک کر رہے ہیں تھال میں دیکھ رہا ہوں کاش کہ ہمارے دسترخوان پہ برتن بھی کھانا کھانے کے بعد اسی طرح صاف ہوتے رہے شروع شروع میں جب یہ اسلام بھائی آتے تھے تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ وہ اس انداز سے برتن وغیرہ صاف کرنے کی عادی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ جب آہستہ آہستہ یہ نیکی کی دعوت ان کو دی جاتی ہے کھانا کھانے کے آداب بتائے جاتے ہیں برتن صاف کرنے کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ برتن چاٹنا اور انگلی چاٹنا اس کی ترغیب تو حدیث پاک میں موجود ہے رضویہ و رضویہ شہری میرا حضرت امام السنت نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے تو ایک کاش کہ ہمارے گھر کے دسترخوان کے برتن بھی چاٹ لیے جائیں اگر ابھی تک آپ نے برتن نہیں چاٹے تھے تو برائے کرم میری مدنی لے جائے اپنے برتن کو بھی چاٹ لیجیے اور برتن چاٹنے کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چاٹ لیجئے اور دسترخوان پر بھی دیکھ لیجئے کہ کوئی کھانے کے ذرات تو آپ کو دسترخوان پر نہیں پڑے ہوئے ہڈیاں وغیرہ بھی بھی اچھی طرح چوس چاٹ کر پھینکیے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر کریں روٹی کی قدر کریں اور دیگر اناج کی قدر کریں ایک دانہ بھی کوشش کیجیے ضائع نہ ہو نہ پلیٹ میں رہے نہ دسترخوان پر رہے میں امید کرتا ہوں اس پر عمل کریں پانی بھی پیئے گلاس کے آخری قطرے تک پانی پی جائیں کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی کوشش کیجیے کہ وہ ضائع نہ ہو دیکھیں تین انگلوں سے کھانے کی بھی الحمدللہ اسلام بھائی میں عادت ہو گئی ہے یہ سب صحبت کی برکت ہے اور صحبت و مؤثرہ صحبت میں اثر ہوتا ہے صحبت میں تاثیر ہوتی ہے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں مصیبت پر صبر کے حوالے سے بھی خصوص جو مصیبت جس مصیبت کا میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے اور اولاد کی موت بچے کی انتقال ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اوپر جو ملنے والے ثواب ہیں اور اس کے اوپر وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو جو صبر کرنا ہے آج کا موضوع صرف اسی پر تھا کہ اس میں جو صبر ہمیں کیسے کرنا چاہیے البتہ آئیے میں آپ کو مزید روایتیں سناتا ہوں سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ نور کے پیک تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے جس مسلمان جوڑے کے تین بچے انتقال کر جائیں اللہ حضرت وج اللہ ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا صاحبہ کرام علیہ ادوان نے عرض کی اور دو بچے فرمایا دو بچے بھی پھر عرض کی اور ایک فرمایا ایک بھی پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا اے میرے اسلامی بھائیو ہو خو جن کے یہاں یہ واقعہ ہوا اگر ہوا ہے یقیناً سدمے کی بات ہے دکھ کی بات ہے برنجیتا ہو جاتا ہے آنکھیں بھر آتی ہیں صبر جیے صبر بہترین کیا زبان چپ ہو جائے اللہ کی رضا پر بندہ راضی جی ہو جائے بس اس کی رضا پر حاضر ہے اس کی رضا پر حاضر اس نے لے لیا اس نے لے لیا اس کی چیز تھی اس نے لے لی ایک اور حدیث سنیے میری امت میں سب میری امت میں سے جس کے دو بچے پیشوائی کرنے والے ہوں گے یعنی فوت ہو چکے ہوں گے اللہ تعالی ان کے سبب اسے جنت داخل فرمائے گا سیدا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا انہا نے عرض کی اور جس کا ایک بچہ پیشوائی کے لیے گیا ہو تو فرمایا وہ ایک بچہ بھی اس کی پیشوائی کرے گا عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جس کی پیشوائی کے لیے کوئی نہ ہو تو فرمایا ایسو کی پیشوائی میں کروں گا اور وہ میرے جیسا پیشوا ہرگز نہ پا سکیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو مصیبت کا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کو ایک آ... صبر کا ایک بہترین واقعہ بیان کرتا ہوں یہ واقعہ حضرت صحیح ابن عباس سودی اللہ تعالیٰ کا کہ روایت میں ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے موت کی خبر دی گئی بیٹے کے انتقال کی خبر دی گئی وہ سواری سے اترے دیکھیے وہ سواری سے اترے دو رق نماز پڑھی اور انا راجعون پڑھا اور فرمایا ہم نے اللہ عزلہ کے اس حکم پر عمل کیا ہے کہ صبر و نماز سے مدد حاصل کرو صبری ولاح صبر نماز سے مدد حاصل کرو تو یہ ان کی بدنی سوچے ہوا کرتی تھیں کہ کس قدر یہ صبر کیا کرتے تھے اور اجر پر نظر رکھا کرتے تھے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عطا فرمائے اور کون سنا دی گیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ। کے دوران باپا کی زیارت کرواتے میں کر تنویر احمد اختاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ امامہ شریف باندھنے کے متعلق فرمائیے امامہ شریف کس طرف سے باندھا جائے ہاتھ کی طرف سے یا بانی ہاتھ کی طرف سے جزاکر اللہ ہوں السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ امامہ شریف باندھنا جیسے کہ ابھی یہ ہے نا یہ سیدھی جانب سے امیر علیہ سنت کو بھی میں نے اسی طرح ماندھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ امامہ شریف سیدھی جانب سے لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے سیدھی جانب سے لے کر چلتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ہوں گے جیسے امام پکڑا اب یہ سیدھی جانے سے لے کر آپ چل رہے ہیں سیدھی جانے سے امامہ لے کر باندھنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالی ورسول و, عالم مزد و, جل و اللہ تعالی علیہ وسلم وی مزید کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شرا کی بارگنگ سے انتظار ہے کہ ہوگا تاریخ کے ٹائم جب ہم دیر ہیں تو اس ٹائم معاملے میں جو ڈال لوگ رشتے اس کے بارے میں سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ شفقت و محبت کا باپا کا وہ منار مظاہرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اچھا کیا فرما رہے ہیں باپا بس میری آواز وہاں جاری ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا یہی ہونا چاہیے باپا ذرا دوبارہ فہنگ کر دے بابا بھی ملے گی باپا مدینہ باپا نہیں آو آواز نہیں جا رہی شاید باپا مدینہ مدینہ مپوتو تو مدینہ بپار چار گراف سفر ان کے جیب میں نہیں میری آواز نہیں جا ہے یہ خیریت اگر آواز چلی جاتی تو لبھے باپا بھی ہم میں بیان کر رہا تھا اور دوسری طرف آپ کا منظر دیکھ رہا تھا کچھ آپ نے ان کی پیٹ تھپکی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو میں فوراً آپ کی طرف مکمل طور پر کوشش کی لیکن وہ پڑھا ہوا چلا گیا اور وہ آپ کا توحفہ دیتا ہوا کی آواز آ گئی اگر وہ کیا وہ کیا مطلب عمل تھا جس پر آپ نے اتنی خوش ہو کر ان کو توحفہ دیا اگر وہ مدنی چینل کے ناظرین کو پتا چل جائے کہاں سے آئے یہ اسلامی بائٹ پنجاب پاکستان علی پور چٹھا سے آئے ہیں تو یہ حاجی امین نے مجھے بتایا لکھ کر کہ انہوں نے خلاصہ کیا کہ کسی سے پیسے نہیں مانگے ایک مہینے تک کھیتوں میں مزدوریاں کی باب ال آنے کے لیے مزدوری اجرت جمع کی خرچہ جمع کیا یہ تو میں ایک مہینے کے لیے آ کے بیٹھ گئے رمضان شریف کے لیے میں بہت خوش ہوا یہ سن کر کہ ماشاء اللہ ہوتے ہیں کہ وہ مانگتے پھرتے ہیں مانگنا چاہیے نہیں. اس طرح یہ جائز بھی نہیں ہے کہ مجھے احتکاب کرنا پیسے دو تو یہ جائز نہیں ہے ایسی ضرورت نہیں اس کے لیے سوال کرنا پڑے ماشاء اللہ آپ ان کے اس جذبے خودداری سے بہت متاثر ہوئے ہاں میں نے ان کو عیدی بیدی کفل مدینہ کارڈ بھی پیش کیا بہت دل خوش ہوا چاند رات کو سفر بھی کریں گے یہ میرے قریب کئی سارے بھائی بیٹھے ہیں جن کو میں نے اپنے گندے ہاتھوں سے لکما دیا تو بے نے قبول کر لیا ہے چاند رات کو سفر بھی کریں گے اور پچیس پچیس رسالے مکتبۃ المدینہ کے تریسٹھ دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے امید تو دلائیے کئی زبانوں میں اپنے جو زبان آپ جانتے ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا اور احتکاب کی یاد بھی تازہ ہوگی کہ ہم نے احتکاب میں جا کر یہ مدنی فیس دی ہے جزاک اللہ بابا آمین اللہم صلو علی صل اللہ سلحبیب صلی اللہ ہاں مدری جن کے ناظرین بات تھے صبر کی جو واقعہ بھی اچانک ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آیا میں نے چلے میں تو دیکھ رہا تھا آپ بھی دیکھ ہی رہے تھے اسکرین کے لیکن اب یہ کیا ہو رہا تھا ہم سب نے مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی ایک صابر بندے کا واقعہ سناتا ہوں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 تو نے جب تک چاہا ان آزاد سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات میں رکھی اے میرے پیدا کرنے والے میرا تو بس تو ہی تو ہے حضرت سینا یونس اللہ نبینہ واڈی صلاحت السلام نے فرمایا جبرائیل میں نے تو آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لو چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی مگر آپ نے زبان سے وہی بات کہی یا اللہ عز جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا اے خالق میری امید کا صرف اپنی ذات کو رکھا میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے حضرت سید جب امین علیہ السلام نے عابید سے فرمایا آؤ ہم تم م مل کر دعا کریں اللہ کو اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے کی طرح عبادت کرنے لگو عابید نے کہا ہرگز نہیں حضرت سید جب امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں عابد نے کہا جب میرے رب اجزب اجلّہ کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے سیدہ یونس اللہ ندینہ والے صلاح وسلام نے فرموا ہی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا جب المین علیہ السلام نے کہا رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ بھی نہیں جیس میرے دکھ بیچے راضی تو سکھ میں چل لے پاؤں کہنا واقعی ایک شہر ہے آسان ہے لیکن مصیبت پر تکلیفوں پر صبر کرنے والے ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لی وا سے گھبرایا نہیں کرتے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگے جو تم ہی دو گے تمہارے درد سے ہی لو لگی ہے اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور جو بچے کے انتقال پر جو پریشانی اور یہ جو مصیبت آتی ہے اللہ تعالی اس پر قبر فرمائے بات وہ رہ گئی تھی ہمارے اسلام بھائی نے جب بھی کال کی تھی پھر ہم پاپا کی طرف چلے گئے تھے کہ قطع تعلقی جو رشتے دار کرتے ہیں اس کے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کیے جائیں مجھے امید کرتا ہوں میرے منیجا کے ناظرین اس بات کی شرٹ گواہی دیں گے میں رشتے داری کے باہمی ملنے آپس میں باہمی محبت کرنے اور تعلق کو جوڑنے پر الحمدللہ للہ الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اس پر مدنی جو ہے کہ نازن کو مدنی پھول دیتا رہوں کیونکہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کٹ ٹوٹ کر نہیں رہ ایک پھر ایسا لگا دکھائیں بابا یہ کس چیز پر انگلینڈا اس کی بھی وجہ ہے یہ دینے گیما کیا چیز یہ بھی جو تینوں سل انگلینڈ سے تشیب لائے تو یہ میری نظر پڑی تو یہ بےچارے وہ دو تو سامنے ہوتے تو رونے لگے میں نے ان کو نوالا کھلایا تینوں کو میں نے آپ ان کو کارڈ بھی دے دوں کپلے مدینہ کا اللہ پہ یہ آپ نے یہ پتے کڑھی پتے یا وہ سخت, سخت سخت کڑھی پتے کھا لیتے نا کڑی پتے کھائے جاتے ہیں یہ کڑی پتے نہیں ہیں گرم مسالے کے پتے سخت ہوتے ہیں اللہ آپ کی پریشانی اللہ اللہ محمد